باروہ دوارہ تا فبارہ ذات الحیات کی انبیہ ہرا قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما صارمنا نحن مذح ربنا نحن ہم دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جنگ شروع چوی دے جنگ دی ابتدار دے تب ای طریقے سے دے ما صارمنا ہم صلح کے لیے سینے پدی بضا مت رواۃ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے شروع شے وقت ابتدارت خلقت نہ لا عمل ومن من شاید مارنا سوچ رہی دہ تک ساس فی فتن دئے دکھ ساسنا پر ایسے میں نرد مسلمان جن میں خرو دو عبد الحات اللہ وجول ماران قلوف سرخ مارمد ان کلبیوتوی لیکن مام عام اللہ وسان الباد اگرواد کلس الروانف باراد حیات البیود نا تو مستنانی عبد الحیات الہنا وجنے تا سنول ماران یہ آغیرتا ہے کہ خباد پس تخویب ہے کہ در اخویب بلوار کی در روالی بے اخکاری کینے بے قتل جایز جا لے قرص روات رہی دا قلیف ادبار دام آرس را اکثر حیات قل فمن خاف سارہنہ سنچا عقیدہ رجائلیت وار سنچ ویلے لکساس تم آرانا دے وجہنے قتل قوسی و سنویل پر ایسا من جاغد و نرے زمانا دے چانچ بڑے <weit play scholars> خود مہاران تو دو. یہ طرف داغی رشی پہ دوسرے طرف نہیں فریس ملنا کماسارم نہارم نہ ہونا منصور احمد قیدی اس رقم زمندی از دی جنگ شروع شوی دے حد ثنا محمد بن یاس بن امران بن ماویہ جان رسول بحانی حد ثنا الرحمن مرتاب بن اباطیہ ابن نکلی بن ابارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نور دوران 11 نتظر رونہ وینटिया من حال یہ عروب داشک کی ظاہر کہ مار موذی نہیں می اموجری بقاضی نکذات ہی موذی دے ان اپنا آل اباس نماز المتروین کو کو جانے مارا چلیں کمی وہی نفی عام نہ جناب پی گی تو آپ یعنی جنا نمر خاص بعد عام لکھیوں گئی حالات الى داخل و ذلك الرخاص بعد رام راحتمام خصوصا غطدار ضد فته جب الزام عليه دتوري ليكي تري ضد فتهان غطدار فتة املا بان ول ابقر او لندي لا مقطوع الذنبي دي. سر لا كي مشري سراوت هي او شان مقطوع نا واول عطله مقطوع الذرب وانهم عاداديت وجه الاهتمام والتفصيل مار تمہیں دلی زر جاتے تمہیں سادل بسر ویس تو دادا چیری اڑانتے ہی نظر لڑا یا, یا, قطر نظر یا لرا کچھ یا فلک سے کتر سدا دیا چیزیں نظر ہو رہی باندھا سر گڑ دیکھی یل تمہیں سانو سر اڑانتے نظر لڑا ویس پتا برا بلدیا سر خدوصہ ڈاطے ساکت ہم لڑا کچرے سنانا نظر ہو رہی یہ نظر ہو رہی ہم ساکت وِسْقَتَالِ رَحَوَلْ قَالُوا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَخْطُلُ كُلَّ حَيَذٍ عَادَتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرْدَاوْ هَرْ مَارچ بِي هوس وے جے بِي کُلَّ حَيَذٍ وے جے تھا نا یَقُوْنُ نا وے وے جے بِي ہر مَارچ بِي مَن دَفَ ابسرہ بولا یوزر مارہ فرہ کرے وِلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرْدَاوْ بولا بابا خطاب وَهُنَّ يُتَاعِذُ وَهُوَ يُتَاعِذُ حَيَذَ رَفرہ کرے او مارلڑا پزمن دیوالے او بول گے وشتو وَقَالَ إِنَّهُ ان خطاب کور ان کی مگرمپور کی کی خیر بدنی تحدید انما بكون كي مجوز جز قدير ظهريت دیر دے الا كون ستفيتن جو جیودن کوارا دوپٹ والا فلا بني وال افضل الاندي انهم الذين سرن يذهبون عن استفان البصر داثي نظر لاين رواه فضل کر اوني ويذرحن الما في بدرك جزن نظر ولي كنفس نظر سر ورزكيف بين ذناركم حولي اكتر محمد نو بين محمد مجدنا نيبان نام اندر نو مدار بعد ابو یا حیا لاڑ سیدر ن ہو جاتے مسجد منگین اسو جما کے تو اخبار مرغرب रावत فجاء لگا صاحب منگا مرغرب منگا چروس منگا اوتے اور اگے فاق بررا خبر را کہ منگا من مرغرب انه سمیا با سید الخضر یہ چدو اور دین فرا میں دستاب سید الخضرن ہکی ور دے چاالن پترہ چھ نمسری تحقیق تو کف کا کار دار اثر چھ گپ شوب دوبارہ دار چھ سمیا با سید الخضر یہ لکھے گیاری گی خزندگی تعبادت کے جنازے نے فرمان درافی بھی نشاں تا چورے پھول کو کی تشہیل لا تو سمھارنا پر جو حرج حر علیہ ہے بیان درسا جو کہ فرمائے درے سلام سہ کار سے صبح تار سے بس خیر ودنی درنگ تاکید دوار کی تو افضل حرج بیان تصدیق کی کہ فرمائے اور تاکید دوار کی درے سلام وین بعد کبھی حیا او بے راہ ور دے دا فاری اکثر ہو بے بسم ڈنگے را واخی او کو تو تحری کشن لان د کٹ نشارے مان ہاں مارے ذرا وار دار لان دٹ ن کشارے دشی پن نظر تو حجن چیز مار کشارے کار تو اور پاس مار کا تشریف کون تو حجیت ہاں ہونا مار دے فرید مار مار سی سکارے کون تو اخت رہا میں سا دن بڑا اخت رہا وجن تو زرا جنگ ریتی اس تازیش کے موجود سلام کڑے سہادی رہو رسول سلام سلام چلاش و امرہ امر کتا چلاشرہ امرا البیت ہے من طلخ کرے بی بی قائمۃ العربل میں العربابل میں وہ لاڑو کو دروازے بانی انہیں باہر دیکھو نور ادرا بادشاہ رہ لے ہبیر الرحم اشارے او کلاغت کرے زبرچ بدرم کرے دینے زیوانے بدوا مزن اشارے دا مسل بادشاہ رہ دا ہبیر الرحم نشان دو صحابہ سند غیرت جمع مسلمانی کہ باہر دیکھو لقبور انداوسا وسوے بڑوا بچے بازار پر پسی کے بازار کے پسدر کے فدی کے گردے دے بڑوا سی اور دارا سگ جے گنور سے دماغ کی دا روانگی داب سے اشارہ روانہ دا بڑوا بچی دی شاکروانی اوا دماغ کی روانگی سر میں خطرہ ہو سیب نہ نہ قدم مزور پہشان پہ کھین دی روانگی اپا شارے لہ ہا وی روم تو اشارہ او کلاوی تپنے زی اسرا وقارتا تا تاجل کرش دے راور سے دخاون دیول تلوار بکوا اور خوک ور دل نچد تو ونی روانہ تلی ما اندا ہارس مینا روانہ تلی لا تاجل تلوارم کم ہاتھ تن اخر جنی چیت چیری معدر کمرے دفاع ہزن کمرکی ناشنا ہے ابو سید ابو نحوی فلا ادری ماتا فتح انرگر چا ایوما کانا سرم موتن چکا یو فجدوار کیز دغیز مار ترزین او دمار رجکم یو جد مرگواراو الرجل او الحایات اغسر اے اعمار اندیم قتل شو نور مرگوی قتل قدیم فاتا قومه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قومت دغیز راہا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقا الله اللہ ایو رد صاحب انا ایو رد صاحب اود اللہ ایا رو دسرہ او غازان نہ چوا فاس من دنگو مبرے دا جو اندی چبدا وقار بیت جو اندس تے اس سفر رزا بكم معفو قال قال <سؤال> مرگیہ دا فارس مقالن فرمایا جن نے اسلام ابن المدینہ فقصاد جناث اسلام المدینہ منورہ کی نایقلا داسمت شنگی کے پیشکنده ماروانی وزار ایتم قدم مرہم فحذروا سراسر راتن کنے چے تاسیو تندینہ فدیش کلمانی پیشکنده ماروانی ویرو دللا ان ان تا سر سمراتی دن اعلان دیکھو اگر تدریس ذرا تقریب ان بدا پری اصل رسول نے ہو átomos بخارے دارے دا الله کو السلام قتل نباد مگر مار الجان کو چوک خوب اگر پسانت